یا او الدین آ من لا تب یو <الشَّيطان> چونکہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور سنی سنائی بات کو پھیلانے لگے اے ایمان والوں شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو شیطان کی باتیں نہ مانو وہ مئی یت خطوات جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے فیم نہ مورو بالفا کر تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے تو بے حیائی پھیلانے والا شیطان ہے اور جو اس کام میں ملوث ہے وہ شیطان کے بار میں گرفتار ہے یا مرو بالفاشاہ شیتان بے حیائی کا حکم دیتا ہے والمنکر اور برائی کا حکم دیتا ہے ولاحمۃ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی ماں زکام کم من آہدن ابدن تو تم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی پاک نہ کرتا اسے توبہ کی توفیق نہ دیتا اسی وقت اسے ہلاک کر دیتا ولا کن اللہ یوزکی مئی یشا لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے سترا فرماتا ہے واللہ سمی علیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مہینے بیمار ہو گئیں اور ام مست نے ایک بات بتائی جس کو سن کر حضرت عائشہ پر غشی تاری ہو گئی اور آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی وہ بات یہ تھی کہ حضرت ام مست حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ام مست کے صاحب زیادے ہیں مستاہ جن پر صدیق اکبر کا ہمیشہ احسان رہا اور آپ نے اس غریب کی ہر وقت مدد کی منافقوں کی باتوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا تو حضرت عائشہ کو منافقوں کے کہنے کا اتنا دکھ نہ تھا جتنا اپنے قریبی رشتہ دار کی زبان سے انہوں نے یہ سنا تو بڑا دکھ ہوا حضرت صدیق اکبر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ اب میں مستح کی کبھی مدد نہیں کروں گا اس نے میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر الزام لگا کر میری بیٹی کو ایسا رنجیدہ کیا آپ کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے کہا کہ میں کبھی اس پر کوئی احسان نہیں کروں گا کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا اللہ تبارک کا وط نازل فرمائی تعلی فن کم موسا تم میں سے جو فضل والے ہیں اور جو وسط والے ہیں فضل سے مراد دینی فضل ہے اور وسط سے مراد دنیاوی وسط ہے صدیقی اکبر دینی فضل والے بھی ہیں آپ کو دینی فضیلت بھی حاصل ہے اور دنیاوی طور پر بھی آپ مالدار تھے فرمایا وہ کسمیں نہ کھائیں قربا ول مساکین فی مہاجرین فیصلہ وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتے داروں کو مسکینوں کو اور مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں انہیں وہ صدقہ و خیرات نہیں دیں گے وہ اس کی قسم نہ کھائیں ول یافو ول چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آئے کریمہ سنی اور اس میں یہ حکم تھا کہ وہ قسمیں نہ کھائیں تو آپ تو قسم کھا چکے تھے تو آپ نے اپنی قسم توڑ دی یعنی حضرت مصاح کی آپ نے مدد کی انہیں معاف کر دیا اور پھر آپ نے اپنی قسم کا کفار ادا کیا اللہ تو شبونا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا صدیق اکبر سن کے رونے لگے اور کہا میں ضرور یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے انََََََََََ الدینرمونت الغ غافلات بے شک بولو جو پاک باز مومن عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں غافلات سے مراد ہیں ایسی عورتیں جو نہ بے حیائی کرتی ہیں نہ بے حیائی کا کبھی وہ جانتی ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پاک باز تھیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بے حیائی کیا ہے یعنی تصور سے بھی آپ پاک رہیں غافلات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو ایسی پاکیزہ ہیں ان پر جو الزام لگاتے ہیں لو عینو فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں لعنت ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تشهد علیہم لسنتہم اس قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی سب سے پہلے یہ ہوگا کہ کل بروز قیامت انسان کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے گی اور زبان کہے گی یہ پر اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا وہ حیران ہوگا اور سوچے گا اس زبان کو کیا ہو گیا پھر زبان پر مہر لگ جائے گی وہ ایدیم ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے وہ ارجول اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے بیما کانو یا ان تمام کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے سوچے غور کریں آج ہم معزز بنتے ہیں کل بروز قیامت اگر پردہ نہ رکھا گیا ہاتھ پاؤں اور زبانیں بولنے لگیں تو کیا ہوگا اے ستار دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں پر پردہ فرما یا ستار استر دنیا وال الدنیا والآخرہ سرنا استرنا ستری کل جمی یوم دن اس قیامت کے دن اللہ الحق اللہ رب انہیں پوری پوری سزا دے گا و یا علامہ اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین بے شک اللہ تعالی ہی سچا ہے مبین ہے ہر بات کو واضح کرنے والا ہے الخبیثات سات سینا خبیث ناپاک گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں ولخبی سون اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں تو سوچو کیا ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے کریں اور وہ کبھی ایسا کام کر سکتی ہیں یعنی اس میں اسی واقعے کا رد کیا گیا وہ توئی بات پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے توئی بات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اگر انسان پاکیزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پاکیزہ بنائے اگر غیر شادی شدہ ہے تو یہی فکر ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو پورے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے الا مبرہ مما یا یہ پاکیزہ لوگ ان تمام باتوں سے پاک ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں لہم مغفرت ان کے لیے مغفرت ہے وہ رسق کریم اور عزت کی روزی جنت میں ہے